تواب تو سلور دلانی سلور دلانے دلی لاکلی دلی لاکلی مانا سر دلی لاکلی مانا دار چدام سلاد دا اخلی سلیم نم مخالف ندا احو عقل سلیم اکل مریض نہ نہ مقصد سے دلیل عقلی دلیل نقلی مانا دارا دامد سلک کی جناب رسول بلکہ دامد نہ دلیل نقلی دلی الوحی. دلی الوحی دا دلی دل مقصد مقصد مہاورید ارب راغل ارب محاوری ٹول آلم کہا را چکتا کی دشے کئی نا او خبر, اتنا خبر, اتنا خبر کی مستقر نا بان قسم نا قسم سری قرانی قرانی قرانی مخاطب کی قسم پیش کرانی تفصیل تفصیل خدا من مسمتا سلور دی دلی آخلی دلیل نقلی دلی دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل اقسام دل آخری قسمت دلیل آخری محض دل نکلی الزامی یا دلیل آخری او دلیل دل آخری اعتراضی دادری اقسام دلیل آخری دل آخری محضمان اثر دلیل آخری محضمان چھپای کی نے الزام اس کا قرار دفاعی مطلب د اسکات نہ دے نہ الدلیل آخری محض دلی لاکھ مانا دا جب چھپا دشے الزام پاکرے پاک باند راگرے دلی لاکری مانا دارم اکرار کڑے کو مقدمات مقدمات دلیل منی وہ تو دیر فار سالنا مثال دلیل آخری محض کو مثال دلیل محض کرو گورا یہ سم نمبر آٹھ نے شروع کی دعوا بے پاگ دلائل یا سوب رب ربکم جب مینرا تر ویز بنا تھالات ان در جی دل کی اخراط تشارہ دیکھیے محض بلان دلی محضم دی گورا فری فری سورت کی یو سرو سروس نمبرات مداوت کر کے اللہ الرحمان الرحیم کږي ان خلک الساتورې وقتنا فلیلیون نهار وفک تجري في البری من ف په پیدانااسمانونونه کې د په پیدا دمې کې دې پهختنا په توات دو د شپی دووردي کې رم والفک تجری فيبحر می جان د فابې د پا د د خلکوم فزه ومان ځله می ساما ممان چې را وړی د باران نه بس لقيېفضې دلیل آخری محض نہمتاز بیاں ممتاز رام پنجی دردی کی جگہ سورت سورت فاتر لقمان دا مختلف آپ ابتدا کی دعوت الحمد للہ بہترین بیاں دا دلیہ سورت بیاں سورت سورت کی درائل ممتاز اور جملے داغنا سورۃ الروم سورۃ فاترا سورۃ النحل جس سورتوں سورت کی نا پکا سرسر اللہ اخریہ ذکر دی سورۃ الخروم ال تک مکمل اولس اللہ اخریہ دی اولس اد اللہ اخریہ دا شروکی کی دا اتم نمبرات نا اولو تفکرو ہی الف ذم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما ودیم ساگی چمان خلق اللہ اسماواتے والنے دا جب اللہ دا جب انشان کوریا اسماعا رضا مکر مگر غفصش میں مہ بیند دور بالحق مگر تو فرض اظہار دا اللہ بالحق اور بہتر فیفات او بہتر بشارات تھی بے گروہ یہ رسم نمبر آکے اللہ اللہ افضل خلقہ سمائے اتنا سمائے اعدہوں سمائے دے ہی ترجعون سمائے دے ہی ترجعون بے گروہ پہ اتنا او اتنا یہ اشتم نمبر آکے وmin nimin آatihi nimin aati xqakum shana baraatasgi وmin aati aan qkum min turabin summma a أنtum tushiun bergura min aati x qkum min albuzi kuma zoaj ل تkuileha وmin aati xqu السawa من aatiه manaama kum بالwanار وmin آati دا دا ندی کی داٹو دلائل محض ندی دارگی سورت سورت نہل سورت فاتر بیان دا محضو دلیل آکلی مسکت الزامی باغی کی ختم چپاتی شیوی ارزام پاک باندھ راغری سورت نام درسم نمبر آیات دلیل عقلی مسکت پلے ما سما وات چاپسا دلی لاکھ مسکا چپا دے شارتی چاپ نہ چپا دسم خور اللہ وو اللہ داد دلی لسکل ویو اللہ خور اللہ خول اللہ بے اللہ خل بیاں دلی لکھلی مسک بیاں دلی لکھلی مسک سرا کے بو رہا ہوں کلح تم خز اللہ ہو سما کم آپ سارک ختم من اللہ من من غیر اللہ کہ کو من دے دے برا نہ جانا خوری تو ملک اللہ خلا ساس مصیبت اللہ سہذالی سم من تم تشری کن تاس مفروک دلہ سہارے مثال دفال دلیل مسکتا گورا. سورتی یونس کے خسم چھپا دشے ادام پاکل ترور درشم نمبر آیا مسکتا ترور دشم پیشم نمبر آیا سے مخلوب واپس کی دلیلنا قلحل من شورا کہایکم مئیدین حق سر اصطاعت مداران کی داشتر خضاعت طاقت والا اداعت کی خلق و تفتر حق مانے بے بدی چپشی قل اللہ یهدی علی الحق اللہ اداعت کی فتر حق مانے اصطاعت صالحہ افم یهدی لحق احق ایتما ام اللہ یهدی اللہ ایتا احقا تو جاہت کی فتر حق مانے اگر اللہ اداعت چلاہتا بیداری اگر شاہتا ہے اگر شاہتا ہے ام اللہ یهدی مگر جگہ رات بیاں دلی لکھلی مسکت بیاں دلی لکھلی مسکت بل وسال نہ بیاں دلیل اخلی مسکا سورت کا سس بیاں دفار دل دلی کا دلیل عقلی بیاں دلیل بیاں دلیل مارکا چپی سورت کا سس بیاں دلیل آقلی. دلیل مسکیتم من ڈال دہرا سمجھے گی ری سے بیاں دلی مسکار من علاح اللہ کم بیا پا تسم خبر راہر جی اللہ پاس بہ نشپا دی من علا غیر اللہ سکھ د مز گر نہ کر درپتی مہ منی لاہ خیر خبر نہ رام دھی منی لا ہُن خیر اللہ سکھ د مز گاہ دیا کمبر فی وزن وزن سرگی افراد دا مسکت سرور آخلی دلی لینگی چحترا داغی جملے داغینا یو در شم نمبر تاس او آرٹسمان سوک دے مالک دو غنون سوکھ دے مالک دوست روسی نہ بل مثال دفار یو تان الارض ومن تی مو مل گنف لرینم کو مرکو جی رو سو دھمن اور مشورے جی وا دل داخلی احتر دنی داخلی احتراجی بے گور سورت حال یں تم باہر کے و ان سال توہ خلق سے والہے پنا اللہ مشرکیناہ ربتے تہ سے کے ج آہ عظم آاسہ چاہہ کی دی نر کو میں چاپال کے لگوی دی لیے کو پڈ ن اللہنا ف بیں گورہ سیں سال توہہہ میںہ مانہاب ہر زہہ باران سو کوورے ففضے پنظرے سووک لی لقمان کی کی دیتے رکھی کی دلیل احترابی دین دلی دلیل وحی, دلیل وحی مقصد من ذکر کی خبر کی جناب رسول اللہ, اللہ واحدان وحی وحی اللہ اللہ وحی وحی خاصا, وحی خاصا وحی خاصا وح عام سال مثال فارمیر نہل ٹورم بہم سلاد بان در عام بر نہات ذو سورة النحل ولقد بعثنا في كل امه سر رسولا الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله واتقوا قد درسم نمبرات ہر پنجے لے کر کے پیغمبر پر قدم سلانے علی ابدุลلہ و ابن متعو تمہیں من هل اللہ قد درسو ساتنا کو چلاو دے دے تو پترا دے متنی من هم الحق علی زلال وسیر انظر كيف كان عقب المكذبين کتاب خبر روجن کنا دیاں چام گورا بے گورا فسرت یہ پندشت نمبرات کی بیان دو وحی چاہم متر کے سواہر ٹولم یعنیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا سَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِلِهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا من من لا الا لا الا بیانت وحی کی بیاں دوسر چھت مکین آیاتم من بادیو ان عل نفا لا انہ الا نفا بون رالی کی پرستی آن دا دا سورت سورت کا دکھ کر کے نسرا این ماہ واحد سورتی وی بال <سؤال> تیل سر می سر چی ویمبے بیان دو ہے خاصی صورتی انبیاء یو سرو عتملن برایاتم یو سرو عتملن برایاتم قل انما یوحا ایلیا اللما الہكم الہم واحد وحل انتم مسلمون دادیم دلیل ودلیل وحی وحید وقسمہ وحی اما وحی, وحی, وحی خاصان وآخر دلیل ننمانگی ذکر کہو یوتا تیمہ کی درین مثبت تی دلیل نقلی دے او سرو مثبت مصبت تی حال بھو دارنگی چی وقف بیدار شیر سونچ مثبتات 40 نسبتہاب 40 و مدہاب 40 یوزہاب 44 وممداتم سلور دی جہات فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنظیم آداب حاضریں ممداتی سونچہ تو مقاصد عارض و فاراد ضروری مثبتات و نظائر سلور ممدات مثبتات کی ظفات شیو داغی تفصیل شیو دلیل نقلی او دم حل دلیل نقلی تقریبا پش قسم اسمده یو دلیل نقلی من الانبیاء السابقین جم دلیل نقلی من المرائقہ دلیل نقلی من الجن تلرم دلیل نقلی من الاولیاء والعباد السالحین اولیاء علماء من عباد السالحین فزم دلیل نقلی من الکتب السابقہ فزم دلیل نقلی من الوحوش والطیور دریلی نقلی دریلی منل امبیاز سابقین دریل من منل دریری نکلی منل جین دریل نکلی منل احبال سارہ اولیا اولوا اور دلیل نقلی مدل قطب دریل نقلی منور من من من من دری تفصیل اول تفصیل نقلی من امبیاز سابقین دے دا دام تو اسما دری نقلی اجماعی اور فرادی داریں گے تقسیم آخر فدی کی دریل نقلی بے او او قوال اور دری نقلی بیافالقوال بتاوے دیدی بل, بل بلا ہاتھ سے زیادہ پھیل دار ہے زیادہ دا حالت دار ہے دا دا دو تقسیم واغی قمتی دری نقلی میں اجماعی دین دری نقلی انفرادی درل نقلی انفرادی اور وَلَقَدْ بَاعَ اسْنَافَ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا وَنَعْبُدُ اللَّهَ وَتَنَبَّعُوا ثَمَنُهُم مَّنْ حَلَّ اللَّهُ مِنْهُمْ الْحَقَّ عَلَيْهِ الزَّلَالَهَا لِكُلٍّ مِّنْ قَوْمِهِمْ يَخَارِمُ فِي عَبْرٍ قَدِيمِ الصَّلْبَانِ آل أُمَّةٍ فِي عَبْرٍ قَدِيمِ الصَّلْبَانِ لِكُلِّ شَوَدِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَتَنَبَّعُوا تَمْهَاتُ كِسْرِ دِيوَ اللَّهِ وَزَانُ سَاتِ دِعَابَتِ دِوِ اللَّهِ نُخَلُقُ لِلشَّوْ فَمِنْهُمْ مَن حَلَّ اللَّهُ مِنْهُمْ الْحَقَّ عَلَيْهِ بل مثال <سؤال> دو نقلی نمبر سورت امبیات умаرسلنام من قبلكم الرسول الا نوحي اليه انه لا اله ان انا واعبدون توجد مثال دفع الوحي عامو دارج مثال دفع نقل دليل نقل اجماعي من قبلكم الرسول الا نوحي اليه انه لا اله ان الا انا واعبدون يوازي النبي عليه السلام تمام سنه كي طول انبياء المرسلين والسلام الله فدي المرسلين عليه الذين نزل عليهم غيره كما برف صرف کی امسلا دلیل نقلی دے فوق صورت کی دلیل, نقلی دلیل نقلی سورت زخرب سورت زخرب نمبر آٹھ سورتر وس المن سلام قبل وس المن ارسل کا داغرالی گری موجود داوی دین مطالعہ کا داوی غیر اللہ عبادت اجال نام کہ داغ عبادت کے حاصل داد داد ٹو الما کی دلی اللہ انفرادی فردن سورت بخار السلام <سؤال> یا ابراہیم علیہ السلام دے السلام کی داویہ حالت یا سورت بکرا ڈومارا بیا ابراہیم بنی ویا کو س ک بانے برہ ب اللا فرظامہ یہ کو بے صللا علیہ فرظ تھے ویلیو اے بچو ان الله تالہ کو دیہ م اللهم توہہ کڑے ساس والہ دیین اسلام فلا تموط نے اللہہ مسلمون مسلمون مخلصون فر سںہے فراد کہ اسلام اخلااس سے بارت توے لگی اندل انباری معہ کئی پر تمتون نے اللہ او او تم مسلمون ممرہسممگرجیے تاسو حالث کوون ام کنتم شہد آئیز حضر عقوب الموت حاد کھوئی تاسو حضر جن کا حضر شیخ عقوب علیہ السلام تسباب دمرگ الموت اسباب الموت اذ قال لبنیہی ما تابدون من پادی کلیچی و الخرزہ من تدغینتی جواغی صرف در چیز عبادت پر کیوئی تاسو پر سمانا قانون عبدو اللہ کو اللہ بائک عبراہیم و اسمائیل و اسحاقم الہم واحدا انگر بائیب عبادت کا او دے راستا او دے راستا او دے راستا او دے راستا السلام اسحاق علیہ السلام سلام دے دا مددگار مسلم امبیادن ہر بر چلے سلام حالت سورتی آل عمران کی ہند اللہ حربی و رب کم خابوح ہاذ مستقیم ہند اللہ حربی و ربکوح ہاذا سر مستقیم اللہ دیو اللہ ہاذا سر تم سکیم تقریب سلام علحب اللہ وحد خاب ہاذ مسیم دیوگ رقری زر سرات سلام سورت عمیم ہاذرا تم مستقیم اللہ تم مستقیم در سورتہ سلام کلین یقین داخ تقریر ربد رال سرمرسم نمر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ خبر ب کرتا امر بداللہ ہربی وم ان بدل ہر سلام من تین تفریح دلیل نکلی انادی وی سمودہ کالیا کو من ملک نگرحم علیہ السلام تم من بدال من منگی مدن شہ بل سرم کالیا کام بدل مارک الاح گہرحمل دلیل نقلی انفرادی منل امبیات و سلام بے دمبیا کی. نقلی انفرادی مثال للی رلیل نقلی انفرادی منل امبیا نے سلام دو امبیاں تقریر اور سلام نوح علیہ و سلام داغ تقریر ذکر کئی نہ دل نقلی انادی مینر امبیال اللہ تاب اللہ اللہ تابو اللہ نو حضر السلام اللہ اللہ تابو الا خا ہوں سارہ کالیا قوم مال کو من الاشم نمبر آٹھ وا سمودا خواہ سارہ کالیا قوم مال کو من الا علیہ دارنگ تقریر کیمبرآ سلاح سلاح او سم چٹولا لاول <سؤال> وثم سره وك تم سنه كوكلا ويما نظر فذي الشاذماني يا بكل دامنم دي وتر غورغوري من سره كوا فاسنه چي غورغوري من سره وكه وا كده شرك او كفري لاول وثا كده مسن سكي ييسو بن سلام خبر سكي تعبير خبر سكي خدا بل تغيير وركي يدو خوب تعبير بتا وهم قل اصل مسن دوكي وك كده واتبعتم تو د دو دین دیں افضار آرہ و فلوچی برحمد علیہ السلام دیں ساخر علیہ السلام دیں داری دین سو ما کان رنا ان نشرق باللہ من شیعہ چین نکی را مفید دفارت استغراق امین فیداغل کے دفارت زیادتا کی مناسب نیز فارض منگا چھرس کو منگ اللہ صلی اللہ صلی اللہ من فضل اللہ مسرد توحید دا اللہ فضل چی چانداد اللہ فضل بارکی گی دیر جامع محکوم محروم دی جامع المقول انسا بازو نے فضل تو منگ بانیم فضل, فضل, فضل لاش لا کر خدا شکر احمد یا ترغیب تاس خیال و کئی تاسو سوچ وی دیر خران گل خیال والا أدين إذا تقسمت الأمور قلق دايان ناثنا عبض غركم يا يوء اللعك لتفسين دوموروشي ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور أرباب متفرق خير أم الله الواحد القحار قلق دايان قبل الخيال والا متفرق خيال والا أغردي واللعظر والذات ما تابدون من دونه والسعيدة قديرت ماں تا بھو نونی اللہ تم با خو ماں اللہ بہن سلطان درباتی لکھلی بح من سلطان اللہ <سؤال> فضیبانہ اسرل ان الحکم اللہ للہ امرہ اللہ تابدو الله ایاہم عمل کرنا جتاثب عبادت نکوی مگر صرف وہ صرف او اللہ ذالک الدین القیمہ داد دین مضبط عل عبادت للہ وحدہو داد دین مضبط فضلائل عقل یو بانے لکہ مقیم زکر کرک فضلائل عقل یو بانے فضلائل نقل یو قسم مضبو لا خلق لا نقصا دیرک نی بھلی حقبال ويلا اله الا فضل صوبا غير الله تا تشوي ويلا اله الا فضل غير الله دم اني سموار غني ويلا اله الا فضل صوبا الله قلنا بني ماني ولا اله الله لا اله الا الله لا اله الا غير الله قلنا بني ماني ذني ذريات غير الله قلنا بني ماني ولكنك فر الناس لا يعلمون غير خلق في حققه ديم وسليمان تصفيحات ميدان كيروام بيار دری نقلی ان دلیل نکلی انفرادی بل تقسیم دا دری نکلی بل اخوار دریل نکلی منل امبیا مرم مریم نے شروع کی حضول امبیا سلاتو سلام دام سے ذکر کا ابد ہو زکری ذکر کام آدھا ذکر کا ابد ہُوز کرم فنون کی دیر تک رہی تمگیر لابلم پیش کر مسلمان پیدا کر رہے پنڈل سین پیدا کرے دا. اللہ مرکان صدی کی ہاحمت ربد ہوا دادے بیاں دلید نقیب اخوال بیاں ادنا داریا فی دش ہ پیاریر مسلام السلام اللہ تصور کےل اللہ تذایکرئ تک زنہپ د البہ دی ناہ رب بہو ندان خہ اووادوو کا فضت توارو سره اثر کزیکر کے اخخواہہاض بین نی وہ راضمو ب نی وشتر راسوو شبا اوویلزی کے سلام ایرے بزما کمزور چیک جلوو کو زما اہ مبالغل فاج ک وقعت سکے چہ زما د ذب ا سر اڈکوطر صدرے دے وشہ لر راسول شبات غل سر زما ت سپند د کون بدوان ککر ب کقی سباب ظاہری منتفیلی حاصل دارے ظاہری اسباب منتفیلی لیکن زنا امید نمستاد رحمتنا گر کے انتفار ظاہری اسباب برا کرے دا ولمہ کم بی دعائی کا رب شاقیانی ربانی اینگر نا امید رب شاید رب آدمان نا امید فین خیفت نینی خفت الموارے عجز اللہ زیرے گم پفر ورسو با لرسو زبانا نچا غیبت دی دین کارونکی وقانت من اتحاق نزم آخذ شند لن زائری اسباب من دفیدی فحب لی سد انتفار زائری اسباب نزد تازا سوالکم فحب لی ملدن کا وليا راکمات رفظرفنا وارس یلسنی یر سلاسط فی العلم را دن فی الدنیا یلسنی ویرس من آلیق و جاله رب رزی عجز الانبیاء عجز ذکر کی عجز یحیاء چند یحی دا ذکر ابراہیم علیہ السلام اکلبیام اوبیہ ذکر کی وان قول موسیٰ نے وقال مخلصا مکن رسول النبیا وانا دعناه جانب طور الامن باخر کے خلاصہ ذکر کریں اولئک الذين نم الله علیهم من النبین من ذریه آدم ومن حملنا معنهم من ذریه ابراهيم و اسرائيل ومنهم من هادینا رحمان خرجم و بکیا کلچور ان کی جڑا خوش اللہ خر سب کیا جڑا کو ان کی تارنگی کرا کی رات مسالۂ کی جس کرکی رام جی سلاد السلام ذکر عجز اللہ وداؤ سرمان کم برت القوم ملک تذيبوا منغر كدوا بيان راجس وانلمناه حسنات لبسلكم ازغرت لمات طاقت تمنغر كدوا ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الارض التي باركنا فيها وكن كنا بكل شيء عالمين وممن جمشاتين ميغوسون له يعملون الا دون ذلك وكننا لهم حافظين حافظ ذلك دم جذا ثوارك الشديد من جانب الله دقيق والطاقتهم بعجز ذيوب اليسراد والسلام ايوب اذا دار ربهم تکلیفر اللہ نقصان گڑھی جب لَهُ ہو مَا بِهِ مِنْ بہیں من ظور ان دہ منہ قبلہ منز ہ منگا تقللی چېفاغان د اوور ذندنی مرض نوواہ ناہو آ ہو لوہ مام آ لا س اہ اہل پیر تو کو اوادغیہمیسل با نور رحمت تم من عدي نا ذکرلانا بین بچ دریاد کے بار چاہتا آواز کے دریا پر کے بار آواز اللہ الہ نون جہالتمنیات ظلم زن دي وجر د چې ت کړ دقل قب رض د س سرسلام وزنني اذهب مغازي من دا خذناخ القونهفض ال نقذليق ت ک چ بانا ع نقذ چ منبتين نجان ولو خبان ق ف تذكمم لانا يرض ما ش خ چ منب نگ چرقی فنچی دریا تاج إني انيكم من الظالمين فاستجبنا له من ذا قد ذاك قبل قرنا من الغم ام غظم ذلك وكذلك ننجي المؤمنين يا والاخركم قال التكبير لا يوازي نسل ذلك ينسبي غمر من بغار لا توازي وكذلك ننجي المؤمنين سمك رسل السلام خلاص كلمه تعاض كذلك من قانون وكذا ذا وكذلك ننجي المؤمنين بعجز ذكر السلام وذكر يذ ناربه رب لا تزلني فردا وانت خير الوارثين یا کا حالذہ کہ ا ذکریا علیہ السلام چ آواز کو فضل عطا اے رب زمان مفرد ماذری واسبی بچی تے قرظ بات کہ ان کے نافر سجمنا له ابنا له یحیی تو قبلک لمنگ دعا و کمنگتا یحیی واسرحنا له زوجها قابل الدوره جوڑ کمنگو ویداگم انہم کانوا حاصل حاصل واقعات الانبیاء داگی کانو عجز الذی انہم کانوا یساریو نخل خیرات و يدعون الارجب مرہب عذ صدر تقریب کی ہو کے وارا منگا تھا مرحبا بحالت کے دیم کو بے ذکر تکلیف دے دے تک دل نکلی ملن ملک دریل نکلی درست پرانی کریم کل وار دل نکلیم تو کس مرکوار دل نکلیم إن من چہر منگئے صرف نمبر آیات لکیم دوارا سلیب بکارا نکلی دل نکلی من ملک اگلا ام نیات سورت عال عمران نقلی من شاہد اللہ گوئی مسلح ملائکا ہریو گوی ولاب گواہی اللہ حکمت ولا لا اللہ اللہ عزید الحکیم لا الہ الا اللہ عظیز الحکیم دلیل نکلی منظل دل ملائک بے گور بھو سورت نساکیم یو سور دوا و برآت سورتہ یو سور دو نم برآت ہم لائی کے اخبار ہیں دے خبرنا جی بند اللہ <سؤال> شرم داریربی جیسی بند سوچے حکم دلہ تاب حکم د من نکلی مل مل ملائے کام وارم اوتار دلیل نقلی او دیو گنا سورت رات اگر دلیل نکلی وارم سورت رات جالسم نمبر آیا تو سورت راتوں دل نکلی مل ملائے کا دل نکلی لسم ملک نمبر تو سورت رات وسب حاض رات اسم ملکن الرَّعَدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ بھتی ال سم ب سان فرہ مت توصف در با کممال تڪ ظ بعد خاص والم اٹ فرشت الل رفاي وجه اللنا او س سي ہ شاء ہ جا خل اللہ ذ ب جا س ذمر نا لہ تو حيد الله تو ح اللکی في اللہ. دليل نقلي في توحيد الله فتوحيد الله دليل نقلي من الملائكه نعم من كل باحوالهم او كل باقوالهم سوره الفرقان سوره الفرقان دليل نقلي من الملائكه سوره الفرقان اذن سم نمبر 8 سوره الفرقان ويوم يحشرهم والسم نمبر 8 ويوم يحشرهم من دون الله فيقولون انتم ازلتم عبادي اور تمام جلاب وجم کے لیے طول مخلوقات علی ہجتی ہے بعد کا بٹھو اللہ وٹھو جم شاہ بدین اللہ بذ الزام کہ اس تفوس کی علم تم تو پرشتوں سے مخاطب کی تاس حکم دابان دیاں سماجے دادی امهم ذلل السبین تاس تو تیے جب کہ یادے پفر گمراہو قالو سلم اخذ قالو سبحانك کا ما کان بغیرنا ان اتخذ من دون المن دونك وبو پرشتے اللہ تعالی کا قسم ہے ابو نقصان اور شرک دمع نو مبورا۔ نَزَالِيلَ نَقْلِي من الْمَلَائِكَةِ بَيُهُ يَوْمَئِذٍ نُبْرَاتٍ وَسُورَتِ سَبَاحِ غُورَاقَ دَلِيلِ من مِنَ الْأَنْبِيَاءِ دَلِيلِ نَقْلِي دَنْبِي عَلَيْهِ مُصَلَّى وَسَلَامٌ نَ دَلِيلِ نَقْلِي دَلِيلِ نَقْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ دَأَنْبِيَ عَلَيْهِ مُصَلَّى وَسَلَامٌ دَرِ النَّقْلِي يَوْتْنَا سَلْوِكْتُمْ نُبْرَاتٍ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ فرزمان چیمہ مکہ اللہ دیتو اولا عابدین معبودین سمہ یقولو بھائی بھائی فرشتو ترفار دیل زام پا کفار بانی اہا اولائی یا کم کانو یا بدون دا مشرکین وستاس من دونہم بھائی فرشتو اللہ تعالی رفا کس انت و من بل اصل بلکان دنم سی شیت مت عبادت بخبران کن کو سولی منگ عبادت تا حاصل داری بھگ سرو بھمونا دلیل نکلی مینل ملائکا بے دل نکلی دلیل نقلی عجز دا عجز دام دا عجز دا دلیل نکلی دلیل عجز ملائکو سورت صافات اول دو آیات کے کے را سن دلہ کتاب لو يا كامل الغار صاحب سمذ جاء يوزا ان الهكم لواحد لا باخذ سكي بهذه الرقيم <تصفيق> واننا نحن الصافون واننا نحن الصافون من نحن الصافون واننا نحن المسبحون نحن المسبحون من جهه تصبيح نحن المسبحون من حالاتهم مساط دللی ملن مارا دلیل نقلی در دل نکلی ملن جلد نکلی دبانی کریم دالتوار حالات رالت کر جاتا جِند کرمبر آٹھ کے گولہ سرکشنا بر نشنی شیخ وقت مجھا بوم وا شیبن جاتی جنات کی وَجَعْلُوا لَهُ بِأَنَهُ وَبَيَنَ الْجِنَّةِ نَصَّبَى وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ لَمَّ حُزَرُونَ يَوْسُلُوا عَتَاتِعَ وَأَتَفَنْدُوا صَمْ نَبْرَاتِ وجعل بينهم وبين الجنه السبعه ولقد علمت الجنه فيد جنات ذي بحر كهش جهنم تفقدير ذو كفر سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم اي جناات شيطانا ما بينكم ما تاب ما انتم له بفاتنين ليس تسقمناكم من هو سوال الجحيم لله من هو سوال الجحيم دار كيف مثال دفرض دليل نقلي من الجنات بقولهما غلط تقریب جنات احکابط تقریب جن مسئلے احکاب دا کی دام دل کریمنل جنات دل جاتا اور جنات و دا صلاب قوم تم قرضہ سورت احکاب سورت احکاب کا واقعہ جن ان صرفنا نمبر سفارہ قرآن وادام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرف, اے طرف تا جنات یہ کہ قران تا ما مقام کسی کر کے جاتب دو قرآن و کم ایمان نصف کم از خدا خاہی مت کے مولاي نون ذكرت كيش دخزين وغالان توفيق دادا ادخدا خواهي ما توفيقي عوان توفيقي عدب كمي عدب محرومي ما نظفت درابا دجت سنج قرآن عدب ذكر كره دخل كتاب ذا قرآن وقرآن فاسمعوا له وانسطوا لعلكم تلحمون تغيق وقع خود عدب يوقد قرآن الله ايمان نصبكم قالوا انسطوا دام دليل دير جمعي دلائي ونفر في ذكرات خلف الامام سنجج مسلق دح نافذي وقا جب شہیت آسف لما قزیہ ختم شکر عصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ قوم اہم منذرین دوسری سنے واوردہ سندس لارہ قوم تدعوت ورکو انکیشو لما قزیہ و اللہ علیہ قوم اہم منذرین وگرد قوم تدعیان قادو وزاقا قوم چیت تقریر کردے کر اللہ علیہ وسلم جنات تقریر کے ایک قوم دمانگا اننا سمینہ کرو کتابا انذرے من بعد مرسا باوردے و کتاب جلالک اللہ شہید داست کتاب چاہ تصدیق کا ان کے دمک کی کتاب انہا حدایت کے فضلت حق مساری بانا چھ مسارت وحید دا وینا ترات مستقیمہ سیلالتا چی جلت سرے رسی جدہ مسارت وحید دا یا قوم ناجیب دای اللہ یا قوم زمنگا جاؤ تب الکی داوت داید دا دا اللہ امان داو رفا اللہ بانی یا غصر سر ساتھ امان اصر بتاو چا اللہ و تمعفیو کی دب جرمون وحجرکم من آزابین علیم پہد دی تفسیر گ مستقل سورة الله فضي مصرح باندرابي قرده سورة جن اغل سورة جفاعي كي بيان ده حالت ده جننات له بيان ده ده ده جننات له بيان ده مصرحين بيان ده جننات لهم سورة جن حقیقه سورة احقا فاقعه او ده سورة جن واقعه ده يوضا فالعوحه اليا نوستماعنا فرمنا الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا ناجبا او بايا وحقیق ما تاچه وقع خدر نبی رسول خبردار نو پا استماع د وح گو اللہ جہرآبا بہترین مقصد ذکر کی جننات دیو دلنا کتاب اور بل قرآن پیشی بہترین مقصد دکھ کر گئیل قرآن مقصد ارجز محمد صدر کا وظلہ فض رب صحیح شان رام درس المسلہ در قران کریم العبادت لله وحده مساله التوحيد حق جنات بجادر لا کریم مسلمانوں لا مقصد میں فی جنادر داو دی مان بالقران کی غیر اللہ تشغوی داو دی مان بالقران کی زل غیر اللہ فرمایا نس نیاز من داو دی مان بالقران کے من دمانے اور سڑی دلی سیمار بسو گنی او حالان کی گریس پرش اور ڈالیو اتری لو دیمال <سؤال> بالقران مقصد دل ول النشرك بربنا احد هرگز من نه لار کو ظفرت چادر با سلام علما د ترشوی دي دي علما دګه شگن شله کم دعوامو خدمت چې من شیخ کله بچره ده این دعوامو خدمت کله دعوامو خدمت یو کل علم ظاهره او کل لیکن دعوامو خدمت هم پر بار درس بار تصریب سره چکم شال قران کلے دا عوامس نہ چدامس علیہ دنیا تورسولہ دا مسل دی مسن سو کبر دا طور پارم چھ گانو اگر بکش بہنے بھی گنا تہ فدی مسل بہنے حقیقت دا قران خلق تواضع کر جنات تہ تو, تو یو گھنٹہ کی حقیقت دا قران وازہ شو جسی تری بہ کو او دل تن سبا کریم گل مسلمان سد تلاوت ایم کئ کلا تصمیم اڑئی او داودی ایمان بل قران کئ دا, دا اللہ بل چا چقوی سند شرکیات بوجئی او داودی ایمان بل کئ اوگر جنات شر برب بنا اهده او ب با طالبان فيه <تصفيق> نه ک ده او مقام اوسي دې واقع ده نک چې بس سي دف وقعش مفي <تصفيق> ل استقرال نهلي نبي نګټ نه خضا ونا ا دا سا صال م نه رن نهشرکه بر بنا هده هل من استال کو ف سا الا دي وجهقب تقل في معه دا م چې بابحسم انگریزی لے سی نا سیکھی کہ من نکلیم داغ حالت ذکر جِن تو داوی وار کر سنو ن دلیل من العباد اے من دریل نکلی مینل احبال اولا مثال الصالحین نکلی مینل احباب دریل نکلی لحبال سوار سورت بکرا سورت بکرا دریل okay. العلماء السابقین احبال سارے دلیل نقلی <upstairs> سورت بقرہ یو سرو یو اسٹم نمبر آیا اللہ جین کتاب یو سرو یوٹم نمبر آیا حقا چلاوتے آسان جائیں تم ان کی تاب اور کڑے چلاوتے تابیداری کی یت نہ ہو یتاری کی تل و حمانات تبھی دا داری کی دل لال کی تا پرستیا تاب دارے سہ مارا ادارہ یت لون ا تلا ادے تابی در کی دل لال کی تا پرشتہ تابار تابی داری لون پر مانا متارا تلاؤ تمہارا درستوں یہلو نہو حق لا ہوتے ہیں و للیہ اللہ کتاب پرشتے تلا وسرہ اے بلے تقاے وال عمل <سؤال> فنہ دیے تقااددو دعمل بے اولہ ایکہ یؤ میوں نہ بہیں، داک ساانی ماہڑے فذقرآ بنے مایہ گا کا سان دل بال سار اے منل اور منل او ریاستی او ریاؤ اویم میں کارو ربار کے باسنا رام سر شروع نمبر آپ سارے کال تار کم لوگ مکھی ن شروع دا. دری نکلیم نہ نو نو بہم نہ کورو بھم پٹ مغرب مخار مخارف چکر اوسر گولون بانے آگے یہ کی دی وہ کر سان دی وہ کسان بادشاہ کی, رب کی خلاف منگا رب دس رب رب دو مین بل مزلان سیوا دانا نور مزل سلطان لولا بالکل وزغدی فمانازلام میں معرفت اللہ کذ واسو دے زار اندا چا نا جوڑ کی تم اللہ بند لوگ لا حاصل دار مسئلے وکلا پھیش چ جی قوم نو مسلمانی کی خبر نہیں منگ خدا ترائی زی وہ ہجرت کی ہجرت کو اودا در لکبی احوالہم یا داغ در لکبی اقوالہم اودا در لکبی احوالہم وقذالک با اسناہم لیتساءلوا بینہم فرذکم دیھکم دیھ ورا یتگوس کے دیو بل پبل میت کے خال قائر منہم کملہ بسم نیو پکیو چ تمرا ساتھ تر کڑے نو نور ربھی کرو رب کمار وال. لہو اگر لہوس ماوا کواہ روشی بچا دھمانا چیلو اوچاری لہو, او لہو باوا خاص اللہ خاص اللہ می دریل نکلی مدل اوری بہو ریم وی کش دری نکلی اویریا بیاخوار دے گربل میس دریل نکلی میل اویع صین صحیب واحب واخیا چیکل تم سر شا دس مدلم سرسل سورت, سورت یاسیبیاسی اگا صاحب, صاحب, یاسین یاسین صاحب مسل شروع کی وجام دینس مت مر سرین راہر سرد کرین شن قرآر نور اللہ کوئی وجہ مف سلم جیسا سرد کرین سرن ڈیواری شروع کو دا المر سلین خبر ارادہ تابی داری چاہیے ساسنا چا خبر خی موتن چاندن لاس ال کم اجلا ن سی راڑی خبر محتال ہم دو دفا لگا کے دبارے نقبلہ کے اظہار کے امارے اللہ <سؤال> عمد اللہ زیفہ ترینی میں لہی ترجعون چشد مارا چاہے باتدنکم در بھی دا کرے موت اللہ تو تاثر کرے گی موجود عمان دف لمن تم یوکان دفری کی انی آمن تم سب کر خلاف دشانیامن خلاف دم نہ ایلان کئی انیامن تم دے دیتا شو لابار جن کوچ آئے دا میل <سؤال> بین چکر مکم ہائی ارمان دیکھو سمان چما مسلمان چگل بخش حبیب نجارے نجار بین دید ایمان سوالا ایمان قومی ٹو ہبھی من من من ما فصل دان ما نو مکرچ سر لوگ ملاسو ابتدا کی نقل کل دل واحد مسل ربل قرآر حدل وان زل فرخان ہو دل دے تب سیر سرتی بنی سرد سرتی بنی سائل دری نکلی لبنی اسرائیل دری نکلی من کافصلّاس وکیلا سلکان نمبر برات دلیل مسال <سؤال> تفصیل کے متعارف سے کر کے سرد چٹور رسمانی کتابوں کی متفق کتابوں کی موجودہ دل نکلی مین کو دل دا سوگم دلیل, دلیل دلیل نقلی نکل مشور ہاتھ تھا مرگئی پرائل دی مرگو نے کلار کی نول نم. سورت نول نمک کی دسم نمبر آج نمبلی حالت ہتہ لواد نک نکالت نم لو رو مسا نکم رات من کم سرونا کن چلا سلا سلام پی مان دے گانو گانو گئی تاسو پڑتا من کم سنی مانو چیز رن کتاس واڑ واڑ سنی مانو دہرتا فت دم بار سر سلام صحاب صاحب صاحب کی خبران حاصل دارے او ق سرمانہ سلام اگر کو صاحب دیے کے لگ آ ملغب وہ لا شروعنا ب او پسکر کا او پس حدت وا خکر کیں وہ مقصہ غیرے بعددن فکانہ حی مععلم تود بہ ووجہ کا منوں س بے نب یقین تو نبراتہ م سہ کے نباےدن ساتھ ت کو حددود ل ش تھ فقالا اوور صدا ل میں سبانہ کیلا س مکلو سرمانہ السلام کےہ او بیا لے شروعہ حال حی معہ ما احد قد في فضاء سوچي جما مستا خاطر است باغي ماني انه هو دون قد في جي جسي مار سلام عالم الغيب نے بس بس پھر بر کے والے سنجمی بہو س لیکن بے, بے بغا غیر عالم یقینا راوڑے قوم یقینی حاصل دارے کس حالت مانگو تربر کس حالت راوڑی دا دری نکلی دری نکڑی دری نکڑی منل امبیا دریل نقلی مل برائے کا دری نکلی نقلی جین من جین دری نکلی ملن ہے بارش آئے رہے دری نکلی مل ساب دری نقلی ملن خوشی وا بیان دو مصبت سارس